السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمدللہ من الشیطان الرجیم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 إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال أرسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله بقاء الدين والدنيا بقاء الدين والدنيا في بقاء الدين وقال أبو الدردار رضي الله تعالى عنه كن عالما او متعلم او مستمہ والا تکناہ بیان فتح لك تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر نعمت پر شکر اسے اللہ عیدم لا شریک ہم سب کا رب اور مالک ہم سب کا سچا معبود اس کے لیے استحق ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے اس سال کا رمضان ہمیں عطا کیا اور اس بات کی توفیق دی کہ ہم روزے رکھیں نماز پڑھیں تراوی کی نماز ادا کریں اور اللہ از وجل سے دعائیں کریں یہ اللہ اجزا وجل کی بڑی عظیم ترین نعمت ہے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اس سال کا یہ عظیم مہینہ عطا کیا سبحان اللہ وبہ سبحان اللہ عب اس کے بعد صلا تو سلام ہو ان گنت بے شمار لا محدود اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات گرامی پر کہ جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھا تراوی کی نماز ادا کی قرآن کی تلاوت کی اللہ سے دعائیں کی اللہ کے راستے میں انفاق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا اور اس بات پر پابند کیا کہ میرے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اللہ مسل علی محمد و علی آل محمد کما علی ابراہیم علی ابراہیم مجید براہمر بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکر اس حمد و سلاد کے بعد اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ سالانہ پروگرام جبیل دعوی سینٹر کے تحت اس دعویٰ سینٹر کی مسجد میں قائم ہے اور آپ سب تشریف فرما ہیں تاکہ دین کی باتیں سنیں اور سمجھیں اور انشاءاللہ اللہ اس پر عمل کرنے کی حل حق کل امکان کوشش کریں اللہ سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جس مقصد کے لیے تیرے گھر میں یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالی ہم جو لوگوں کو بیان کر رہے ہیں اور لوگ جو ہم سے سن رہے ہیں اللہ تعالی بیان کرنے والوں کو اللہ تعالی سننے والوں کو اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے یا پہنچائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عامر آمین آمین آمین سامعین بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس ماہ مبارک کی اس شب میں جو پانچویں رمضان المبارک کی شب ہے یہ پروگرام منعقد ہے اور جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے آپ کی خدمت میں میرے موضوع کی وضاحت کی حصول علم علم کا حاصل کرنا کیوں اور کیسے علم دین کا حاصل کرنا کیوں اور کیسے انشاءاللہ اللہ میں پوری کوشش کروں گا اللہ کی مدد سے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس موضوع کا حق میں ادا کر پاؤں مہربت سامعین میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تین باتیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آپ سے توجہ کی درخواست کی جاتی ہے تین باتوں میں پہلی بات جو موضوع میں بیان کیا حصول حصول دی دینی علم کا حصول دینی تعلیم علم دین کا حصول تو علم دین ہے کیا آسان ایک بات ہوگی اور دوسری بات ہماری ہوگی کہ علم دین کیوں حاصل کریں اور تیسری بات ہماری ہوگی انشاءاللہ اللہ کیسے علم دین حاصل کریں پوری تقریر انہی تین امور پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ اللہ دین کا علم کس کو کہتے ہیں ایک اور دین کا علم کیوں حاصل کرنا ہے دو اور دین کا علم کیسے حاصل کرنا ہے سب سے پہلی بات اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین اسلام کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں علم دین کیا ہے دین کا علم ایک ہوتا ہے دین کا علم ایک ہوتا ہے دنیا کا علم علم دین کس کو کہیں گے کیا علم دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی چیز اچھی لگے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے یہ اچھی چیز ہے اور میری نیت خالص ہے اور میں یہ کام اللہ کے واسطے کر رہا ہوں تو آپ وہ عمل کر لیں اور یہ چیز دین ہوگی کیا ایسی بات ہے یا باپ دادا کے ذریعے ہمارے آبا اور اجداد کے ذریعے ہم تک جو علم پہنچا دین کے نام پر دین کے نام پر جو چیزیں ہم تک پہنچائی گئی ہمارے آبا اور اجداد کے ذریعے کیا اس کو دین کا علم کہتے ہیں یا اکثر مسلمان جو عمل کر رہے ہیں اپنے طریقے سے دین کا نام لے کر کیا اس کو ہم علم دین کہیں گے یا انٹرنیٹ کے ذریعے وسائل اور ذرائع کے ذریعے ہم تک دین کے نام پر جو چیزیں پہنچائی جاتی ہیں فیس بک پر واٹس ایپ پر عام میسجز میں آڈیو کلپس ویڈیو کلپس جو بھی دین کے نام سے ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں کیا ان کا نام ہے علم دین آخر علم دین ہے کیا یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں جب بات علم دین کی ہو رہی ہے دین کا علم اس کا مطلب کتاب اور سنت کا علم کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید جس کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا ہے اللہ نے فرمایا شہر و رمبان السیح القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ہے اللہ نے اس قرآن کو جس کو کتاب اور کتاب اللہ ہم کہتے ہیں کلام اللہ ہم کہتے ہیں اور سب صحیح ہیں کیونکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے کلام اللہ اللہ, اللہ کا کلام ہے یہ بھی بات صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے اس کلام کو نازل کیا ہے خدل لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت پائیں تو کتاب اللہ کا علم دین کا علم کہا جائے گا اللہ کی کتاب کا علم کلام اللہ کا علم یہ ہے دین کا علم اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیقیں جو مستند اتھنٹک روایتیں ہیں صحیح سنت جو قرآن کی تفسیر ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا لیپوبئی لِلنَّاسِ مَا ناسی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کو بتایا ہے سمجھایا ہے اس کی تفسیر پیش کی ہے اپنی حدیثوں میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا لی طوبئی آپ کا کام کیا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے جو کلام ہم نے اتارا ہے اس کو بیان کریں اس کو ایکسپلین کریں اس کو سمجھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ کی کتاب کو سمجھایا ہے یا دوسرے الفاظ میں جو الفاظ یاد رکھ لیں کلام اللہ کی مراد کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا کلام اللہ تو اترا جو عربی زبان میں ہے لیکن مراد اللہ کیا ہے کلام تو ہے علی الارش سوا پران ہے اللہ کا کلام ہے ایسل کرسی سور فاتحہ اللہ کا کلام ہے جو ہم پڑھتے ہیں یاد کیے ہوئے نمازوں میں پڑھتے ہیں رمضان میں کثرت کی اس کی تلاوت کرتے ہو کرنا بھی چاہیے قرآن کا کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا ہے تو مراد اللہ کیا ہے کلام تو اللہ کا ہے اس کی مراد کیا ہے یہ بتایا سمجھایا اپنی امت کو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کا علم کا مطلب کیا ہے کتاب اللہ کا علم وہ کتاب جو اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے اس کتاب کے علم کو کہیں گے دین کا علم اسی طریقے سے حدیث کا علم اس کو کہیں گے دین کا علم کیونکہ حدیث دین کا دوسرا مرجع ہے جو دین ہمارا ہے اسلام اس کے دو مساجر ہیں دو جگہ سے ہمیں دین ملے گا اور وہیں سے ہمیں علم بھی ملے گا جس کو دین کا علم کہا جاتا ہے ایک پہلا مصدر پہلا مرجع دین کا علم کا کیا ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا مزدور دوسرا مرجع جہاں پہ ہمیں اللہ کا دین معلوم ہوگا ہم کلام اللہ کو سمجھیں گے وہ ہے حدیث رسول وہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صلف صالحین محدثین حدثین رضی, رضی اللہ مجمعین نے یہ بات بیان فرمائی کہ سنت حدیث کی تفسیر ہے سنت قرآن کی تفسیر ہے سنت قرآن کی تفسیر ہے اور دوسرے محدثین کا خول ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے زیادہ محتاج ہیں بنسبت یہ کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کے محتاج ہوں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جب بات دین کے علم کی ہو رہی ہے علم دین دین کی تعلیم یا دینی علوم تو اس کا مطلب کتاب اللہ کا علم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہی دو چیزوں کو دین کا علم کہیں گے لوگ جس کو دین سمجھ کر حاصل کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں کتاب اللہ سے معخود نہیں ہے اللہ کی کتاب سے اس کو نہیں لیا گیا نہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو لیا گیا تو اس کو دین کا علم نہیں کہا جائے گا دین کے علم کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہے کتاب اور سنت اسی لیے قرآن مجید میں جتنی آئے علم کے متعلق آئی ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی وقت علم. اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا کر. تو یہاں کون سا علم مراد ہے و سنت کا علم دین کا علم اسی طریقے وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا مطلب علم کون سا حاصل کرتے ہیں دنیا کا ڈاکٹری کا یا لبی... انجینئرنگ کا یا ٹیکنالوجی کا علم یہاں کون سا علم مراد ہے اس سے مراد دین کا علمت کا کتاب اور سنت کا علم کتاب اور سنت کا علم یہ مراد ہے اسی طریقے سے وہ ساری آئے سے درجات اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلند کرتا ہے اور جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے ان کے درجات ہیں یہاں بھی اس علم سے مراد اس آیت سے کریمہ میں ن کا علم مراد ہے کتاب اور سنت کا علم مراد ہے اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ اللہ اسلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا اند ال اقوام آخرین اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو اونچائی اور اونچے درجات اونچا مقام عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے کر دیتا ہے تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی جہاں کہا جائے گا یا دین کا علم کہا جائے گا اس کا مطلب کتاب اللہ کا علم اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا خی من تعلم قرآن تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن سکھائے خود قرآن کو سمجھے خود قرآن کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلات والسلام نے کتاب اللہ سے علم کو جوڑ دیا ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس حدیث شریف میں نبی علیہ السلات السلام نے فرمایا اللہ سمع مقالتی حا کما حفدہ الحدیف کما رسول اللہ وسلم اس حدیث پر غور کیجئے نبی علیہ السلام اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس انسان کو تر تازہ رکھے خوش رکھے سعادت مندی عطا کرے کون سمع مقالتی جس نے میری حدیث سنی فحاف اس حدیث کو یاد کر لیا اس کو محفوظ کر لیا سمجھ کر پھر دوسروں تک اس حدیث کو پہنچا دیا نبی علیہ السلام اسلام نے اس بندے کے لیے دعا دی ہے اس امتی کے لیے دعا دی ہے اس میں اس حدیث میں کیا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریر ہوئی شیخ بلی اللہ حافظ اللہ کی آپ نے کتنی حدیثیں سنی اب ان حدیثوں کو سن کر سمجھ کر یاد کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی جو اللہ کے نبی محمد رسول نے حدیث میں بیان مرمائی حدیث کو سن کر یاد رکھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا مطلب علم یہی ہے جیسے پہلی حدیث خیر تعلم قرآن اور اس حدیث میں حدیث کا ذکر کیا گیا تو اصل علم یہی ہے دین کا کتاب اور سنت قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ان کا جو علم ہے اس کو کہیں گے دین کا علم اور یہاں ایک ضروری بات کو ذہن میں رکھیں قرآن کو جو کہ کلام اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی مراد پر سمجھنا یہ علم ہے اپنی مراد پر نہیں کیوں اس لیے کہ آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن مطلب اپنا نکالتے ہیں قرآن سے کیا اس کو دین کا علم کہا جائے گا نہیں پڑھتے ہیں قرآن لیکن قرآن کو کسی شخص کی سمجھ پر سمجھتے ہیں کیا اس کو دین کا علم کہیں گے دیکھو کتنا علم ہے قرآن کا کتنا زبردست درد ہیں قرآن کا ایسے بہت سارے لوگ مشہور ہو گئے دنیا میں اور اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا مشہور ہونا شہرت اس بات کی زرین نہیں ہے کہ اس کے پاس دین کا علم ہے شہرت پاپولارٹی فین فالوئنگ کی کثرت یہ اس بات کا پروف نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے دین کا بہت بڑا علم ہے نہیں شہرت کسی کی بھی ہو سکتی ہے میڈیا کسی کو بھی عام کر سکتا ہے فین فالوئنگ کسی کی بھی ہو سکتی ہے اصل عالم طالب علم اس کو کہیں گے جس کے پاس خالص کتاب و سنت کا علم ہے اور مزید اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ کتاب اللہ کو وہ علام مراد اللہ سمجھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حریض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھتا ہے یہ ہے صحیح علم ورنہ اللہ کی کتاب تو ہے لیکن اس سے اپنا مطلب نکالا جاتا ہے اپنی مراد دی جاتی ہے مراد اللہ ایک تھا اور انسان اپنی مراد دے کر لوگوں کے سامنے اس علم کو پھیلاتا ہے دین کے نام پر اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں جو قرآن کی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ کے کلام کو اٹریکٹ اٹریکٹو طریقے سے شاندار اسلوب کے ساتھ شاندار انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے درسے قرآن کو پیش کرتے قرآن کی تصویر پیش کرتے ہیں یا حدیث کی تفصیل پیش کرتے ہیں دھوکے میں نہیں پڑھنا غلط شہرت اس بات کی دلیل نہیں ہے اصل چیز کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنا یہ ہے علم تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں دین کا علم کا مطلب کہ ہم کتاب و سنت کو سمجھے اور اللہ کے کلام کو مراد اللہ پر سمجھے کیا مطلب ہے اس کا جیسے کہ وہ آیت جس میں اللہ نے برمےاتا, آمنوا ولن اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے عام, gi... عام... آم... مراد نہیں ہے دوسری قسم کا ظلم مراد نہیں ہے اگر کوئی اس آیت سے ظلم کا مطلب عام گناہوں کو سمجھ رہا ہے تو یہ علم نہیں ہے یہ صحیح علم نہیں ہے اگر اس آیت سے وہ سمجھ رہا ہے جو صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ ظلم سے مراشر کرے تو یہ آیت کا صحیح علم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کون سا با با ہیں آسمان مجھے سایہ دے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اللہ کی کتاب کے بارے میں میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہ ہو اللہ عباد. ڈرنے والے کہاں ہے اللہ سے اللہ کا خوف رکھنے والے اللہ سے ڈرے اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ بات نہ کرے جس کا ہمیں علم نہ ہو اس کو ایک آیت میں شرک سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا تقل یہ حدیثوں کے بارے میں بولنا جبکہ حدیثوں کا علم نہیں ہے ہمیں ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں نہیں بولا یہ علم نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے لہذا کتاب و سنت کا خالص علم حاصل کرنا یہی اصل دینی علم مرادیا گیا ہے دوسرا اصل موضوع کہ کیوں ہم دین کا علم حاصل کریں اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیوں سمجھیں کیا وجہ ہے اس کی سب سے پہلی بات اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں کیوں ضروری ہے دین کا علم جی ہاں ضروری ہے سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے اللہ نے کھانے پینے پیسہ کمانے شادی کرنے موج مستی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے سور داریات کی مشہور ہے اللہ نے فرمایا عما غلط الجن سیاب کتنی مرتبہ سنا ہم نے اللہ نے انسان اور جن کو دو مخلوق کا ذکر ساحت میں اللہ نے فرمایا اللہ نے انسان اور جن کو کس لیے پیدا کیا تاکہ تاکہ کیا اللہ لیا لیا کلون لیا لیا کیا ہے آیت میں لیا تاکہ وہ میری عبادت کرے معلوم ہوا میری اور آپ کی اور ساری انسانیت ساری جنت کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے یہ اصل ہمارا بنیاد ہے اب ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں گے جب ہمارے پاس دل ہی نہیں ہے اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے کیوں علم کی بنیاد پر اللہ کی عبادت ہو شہادت کی بنیاد پر نہیں کیوں آدمی شہادت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرے گا تو عبادت غلط ہوگی پھر زندگی کے مقصد میں وہ ناکام ہو گیا اس کا خطارہ دنیا اور آخرت میں اس کو بھگتنا پڑے گا اس لیے ضروری ہے مقصد حیات کو انجام دینے کے لیے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے علم حاصل کریں علماء نے بیان فرمایا آدمی نماز سہارت کا علم اس سے پاس نہیں ہے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وزو کا طریقہ کار کیا ہے سنت رسول وزو میں کیا ہے نماز جو روزانہ پڑھی جاتی ہے نماز کے احکام نماز کے مسائل رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں روزوں کے مسائل روزوں کا علم یہ سب بغیر علم کے بغیر سیکھے ہوئے کیسے کرے گا کیسے نماز کیسے وزو کرے گا جب اس کو نہیں معلوم کہ میں کیسے وزو کیا وہ کیسے جو ہے نماز صحیح ادا کرے گا جب اس نے نماز کو سیکھا ہی نہیں ہے وہ روزے رمضان کے کیسے صحیح رکھے گا جب اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ روزے رکھنا کیسے ہے اسی لیے عبادتوں کو درست کرنے کے لیے عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا پڑے گا کیونکہ علم واحد ذریعہ ہے علم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی عبادتوں کو ٹھیک کر سکتے ورنہ کیسے پتا چلے گا بتائیے کوئی آ کر کیا خواب میں ہمیں اشارہ ملے گا کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہو آپ جو وضو کر رہے ہو آپ جو نمازیں پڑھ رہے یا روزے رکھ رہے ہو پورے صحیح ہیں اشارے تو نہیں ملتے نا نگار کی باتیں خواب میں اشارہ ملا ایک جملہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے انڈیا پاکستان میں کہتے ہیں مجھے رات خواب میں اشارہ ملا اشارے اشارے کسی کو نہیں ملتے ہیں اللہ اضا وجل نے بندوں کے لیے جو شریعت اتارنی تھی اتار دی وہ دین ہے اسلام ہے جو قرآن ہے اور حدیث ہے اب اشارے خواب وغیرہ کوئی چیزیں نہیں ہیں یہ خواب اپنی جگہ ہے لیکن اگر خوابوں میں اشارہ ملا اس قسم کی باتیں صحیح اور درست نہیں ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں صحیح ہو اور صحیح ہوں گی تو قبول ہوں گی قبول ہوں گی تو اجر ملے گا اب ہم رمضان کے کتنے مسائل ہم نے شیبان میں سنے یا سن رہے ہیں رمضان کے دروس میں روزہ رکھنے کا یہ عجر ہے روزے داروں کے لیے خاص طور سے ریان دروازہ بنایا گیا ہے جس سے صرف صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے یہ کون روزے دار ہے جن کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہمارے روزے قبول کب ہوں گے جب ہمارے روزے صحیح ہوں گے کیسے مجھے پتا چلے گا کہ میرے روزے صحیح ہیں علم اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور دوسری بات علم جو حاصل کرنا ہے وہ قسم کا ہے ایک فرد کھپایا دوسرا ہے فرد ایم ایک تمام لوگوں پر علم حاصل کرنا ضروری ہے کوئی یہ نہ کہے نہیں nah, جی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا مجھے لکھنا نہیں آتا کرپیا آپ ہی بتا دیں ورنہ میں تو چنتا میں پڑھا رہوں گا تو کیا ہے ایسے نہیں بعض لوگوں پر ہر ہر انسان پڑ پردے کس کو کہتے ہیں جیسے فجر کی نماز دوہر یا پانچ وقت کی نماز پردے عین ہیں یا نہیں ہیں شوہر پڑھے تو بیوی کے لیے کافی ہو گئی یا بیوی کو بھی نماز پڑھنی پڑے گی ایشانی بتائیے جنازے کی نماز پڑدے کفایا ہے اگر جبیل میں کسی ایک مسلمان کی فوت ہوتی ہے کسی ایک مسلمان کی موت واقع ہوتی ہے اگر جبیل کے کچھ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھ لے تو سارے لوگوں پر وہ فردیا جیسے نماز ہے اگر آپ فجر پڑھ لیں تو میری فجر کافی ہو جائے سب کو پڑھنا ہے تو اسی طریقے سے جو علم حاصل کرنا ہے جو ضروری ہے اس میں کچھ فرد عائن ہیں کچھ فرد کھفایا فرد عائن کیا ہے اللہ کی عبادت جس علم کے ذریعے ہم کریں جیسے بنیادی مسائل دین کے جیسے طہارت ہے سب کے نماز پڑھنا ضروری ہے نا سب کے لیے اور نماز سے جڑے ہوئے کیا چیز ہے طہارت ہے طہارت کے مسائل سمجھنا وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے پانی کی ناپا کی پاکی کا کیا مسئلہ ہے غسل کب تاجب ہوتا ہے غسل یہ بنیادی چیز ہے سر مسائل ہے اس کو سیکھنا سب پر ضروری ہے یہ نہیں کہ مولوی صاحب ہے نا ہم پوچھ لیں گے نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے نماز ہم سب پر پڑھ رہے لہذا نماز کے مسائل کو سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے رمضان کے روزے ہم سب پر پڑھ رہے ہیں لہٰذا ہم سب رمضان کے روزوں کا علم حاصل کریں زکات نہیں پڑھنا علم نہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ استطاعت رکھتے ہیں تب ضروری ہو جائے گا کہ آپ زکات کے مسائل کو سیکھیں تاجر کے لیے تجارت کے مسائل کتاب المیوم کا سمجھنا ضروری ہے ایک آدمی غریب ہے مزدوری محنت کر کے پیسہ کماتا ہے تجارت کے مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے ایسے علماء نے تفسیر بیان کی ہے بعض سیدھے فردے کفایہ ہیں ایسے فردے کفایہ نہ کیا ہے طلاق کے مسائل خلا کے مسائل تجارت کے تفصیلی مسائل یہ یا وراثت کے مسائل یہ فرد کفایا ہے لیکن فرد عین کیا ہیں کہ جس وہ علم کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ عزا کی صحیح عبادت کر سکیں جو عبادت ہم میں سے سب کے لیے ضروری ہے جیسے نماز روزہ یا دیگر اگر کوئی حج کے لیے نکلتا ہے یا رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ عمرے کے مسائل کو وہ سوچے کیوں تاکہ سیکھ کر علم حاصل کر کے اپنی عبادت کو درست کریں اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اپنے نفس سے جہالت کو دور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ جانو علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اپنے گناہوں سے اللہ اپنے گناہوں سے اللہ کی معافی طلب کرو لہذا انسان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اپنے نفس سے جہالت کو دور کر دے تاکہ اپنے نفس سے جہالت کو دور کر دے اور دوسری بات اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں علم حاصل کرنا وضاحت خود عبادت ہے علم حاصل کرنا بذات خود دین سے ہی عبادت ہے بلکہ علماء نے یہاں تک بیان بھروایا اشرف العبادات ہے سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے دین کا علم کیوں باقی تمام فرائض جیسے نماز روزہ زکاط وغیرہ ہے یہ ڈپینڈ ہے علم پر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کی عبادت ہے صحیح لہٰذا یہ اشرف العبادات ہے نماز پڑھنا جیسے عبادت روزہ رکھنا جیسے عبادت ہے حصول علم بھی عبادت ہے آپ دعا سینٹر آئیں شیخ کے پاس آئے درسوں میں جائے اہل علم کی طرف رجوع کرے رخ کریں دین کو سیکھنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے عبادت ہے ابو موسا اشعری رضی اللہ تر فرماتے ہیں ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں تعلم العلم صحابی کا نام ہے ابو شری رضی اللہ حکار فرماتے ہیں علم حاصل کرو کیوں اس لیے کہ اللہ کے لیے اللہ کے واسطے علم حاصل کرنا یہ خشیت ہے خوف ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ کے لیے علم حاصل کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے خشیت ہے اور اس کو طلب کرنا یعنی علم کو مانگنا لینا لو اور اہل علم سے جا کر یہ کیا ہے عبادت ہے اور علم کے لیے بیٹھنا مجلسوں میں مدارسان ایک دوسرے سے بات علم کے متعلق گفتگو کرنا یہ تصدیق ہے ابو مسا شری رضم نے اپنے اس میں تین اہم پوائنٹس بیان کیے ہیں تین اہم باتیں بیان کی ہیں نمبر ایک علم حاصل کرنا یہ خشیت ہے اللہ نے فرمایا ان نما یکشن احباد اور اما یقینا اللہ زبار کو تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں کون اور علم سے خشیت حاصل ہوتی ہے علم سے خشیت الہی اللہ کا ڈر صحیح مانو میں ہمارے دل میں پیدا ہوگا جب ہمارے پاس علم ہوگا اسی لیے ابو مسا شری رضی اللہ عمل فرماتے ہیں علم حاصل کرو کیونکہ علم حاصل کرنا خشیت ہے اور اس کو طلب کرنا عبادت ہے سبحان اللہ یعنی آپ علم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے دین کا علم تو آپ عبادت میں ہیں جس سے نماز پڑھتے ہوئے آپ عبادت میں ہیں تیسری چیز جی علم کی مجلسوں میں بیٹھنا یہ تصویر ہے جو دردار رضی اللہ عدم نے شری شریف میں بیان کیا ہے تو ہم علم کیوں حاصل کریں گے تاکہ ہماری زندگیوں میں خشیت پیدا ہو ہم عبادت کرتے ہوئے ہم اللہ کی تصویر بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں اسی طریقے سے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اور سے سنیے علم کے بارے میں کتنی اہم بات امام احمد ابن حمب ال رحمت اللہ نے بیان فرمائی ہے امام احمد ابن حمبل رحمتہ اللہ سے سوال کیا گیا ایک آدمی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادتیں کرتا ہے نماز پڑھتا ہے نفل روزے رکھتا ہے نفل عبادتوں میں اپنے آپ کو اس نے مصروف رکھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی وہ ہے جو علم طلب کرنے جاتا ہے علم حاصل کرنے لیے جاتا ہے دونوں میں کون اچھا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا دونوں میں دوسرا جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے وہ اچھا ہے اس لیے کہ پہلا آدمی وہ بھی اچھا ہے سوال کیا گیا دونوں میں زیادہ اچھا کون ہے زیادہ افضل کون ہے کیونکہ دونوں کام اچھے کر رہے ہیں ایک آدمی جو اپنے لیے عبادت کر رہا ہے نفل عبادتوں میں مشہور اس کیا فائدہ اس کے حد تک ہے اور وہ آدمی جو علم حاصل کر رہا ہے وہ متعددی ہے اس کا فائدہ پھیلے گا وہ علم حاصل کرے گا اپنے علم پر عمل کرے گا دوسروں تک علم پہنچائے گا علم کی روشنی سے لوگ مستفید ہوں گے لہذا اس کا اجر اور اس کا فائدہ پھیلا, پھیلا, پھیلا ہوا ہوگا یا بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اسی لیے امام احمد رحمت اللہ نے فرمایا وہ آدمی جو اپنے آپ کو علم دین کے حصول میں مصروف رکھا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو نقل عبادتوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اسی طریقے سے علم دین کیوں حاصل کریں کیونکہ علم دین وہ راستہ ہے اصول علم جس کے ہم اب اللہ و تعالی کی جنت سے پہنچ سکتے ہیں آپ نے وہ حدیث, سنی جس حدیث شریف میں نبی علیہ نے بیان فرمایا اذا كان اول لیلے من رمضان جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے کیا ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ کھلتا نہیں اور شیتانوں کو قید کر لیا جاتا ہے علاقے لہذی تو اس حریف شریف میں یہ بات بتائی گئی کہ رمبان کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کتنے ہیں جنت کے دروازے پندرہ دس سات آٹھ کتنے آٹھ. کرکٹ ٹیم میں کتنے پلیئر کھیلتے ہیں پورا معلوم یہ نہیں معلوم جو معلوم ہونا ہے وہ ضروری سے. کتنے دروازے ہیں جنت کے آٹھ. پورے کھلے ہوئے ہیں اب کدھر ہے دروازہ کھلے تو ہیں راستہ اللہ کے نبی محمد الرسول رحسم برماتے منسلک دروازہ کھلا ہے لیکن آپ کو معلوم بھی تو ہو آپ اپنے ساتھی کو فون کریں بھائی میں آج آپ کے پاس سہری کرنے آ رہا ہوں ہوائی ہائی پوسٹ ویلکم کا دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے آپ فون رکھ کر گاڑی سٹارٹ کر کے پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا گھر آپ نے پوچھا نہیں اس سے میں کہاں آؤں جبیل میں تو ہو آپ کیونکہ جبیل میں کون سی روڈ پر گھر ہے دروازہ کھلا ہے میں نے کہا نا دروازہ کھلا ہے آپ آ جائیے ارے ہے کہاں دروازہ دروازے تو کھلے ہیں لیکن کدھر ہے ادھر ادھر ادھر کون سا ہے دروازہ کہیں پڑھ کے گھر میں بتا چلے جائیں وہ کہہ کس نے آپ کو بلایا گرم میں تو جانتا بھی نہیں ہوں آپ کو دروازے کھلے ہیں جنت کے دروازے کھلے ہیں لیکن راستے کا علم ہونا ضروری ہے تب تو پہنچیں گے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی مکہ جانا ہے کوئی بھی روڈ پکڑو باپ دادا کے طریقے سے جاؤ جنت اندھی تکلیف کرتے ہوئے جاؤ جنت آپ کو جو اچھا لگے اللہ عمل کر لو ایسے نہیں خالہ کا گھر نہیں ہے جنت اللہ رب العالمین نے اس کو تیار کیا ہے متقیوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ اپنی امت کو دکھائی اگر آپ چاہتے ہیں آسانی سے جنت کا راستہ معلوم ہو جائے تو اس کے لیے علم حاصل کیجیے دین کا علم کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ پر میں منسلک کا طریقہ ہی علم جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے ذریعے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے محبت پر آسانی سے وہ جنت میں جائے گا لہذا جب جنت کا راستہ علم سے آسان ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے تو ہم علم حاصل کریں گے انشاءاللہ ہم دین کا علم ضرور حاصل کریں گے اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے علم حاصل کریں گے اس لیے کہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں ہر مسلمان اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہے الحمد للہ الرحمان الرحیم مالکی اومین یا کرتے اس میں کچھ مانگا ہم نے اللہ سے بولیے جی مانگا جڈا میں پوچھا تو بولے ہاں مانگا کتنے سال سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ سورہ فاتحہ فاتح کو سمجھ لے جو رکن ہے نماز کا روزانہ بچہ بچہ پڑھتا ہے چھوٹے بچے کو بھی سورہ فاتحہ یاد ہے لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس کی تفسیر کیا ہے آخر کیا ہے سورہ فاتحہ جس میں ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تمجید بیان کرتے ہیں اپنے عبادات کو اپنے عمل کو سامنے رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا دعا ہے سورہ فاتحہ میں جو ہر مسلمان اپنی نماز میں مانگتا ہے سورافن چار آیتوں میں دعا نہیں الحمدللہ رب العالمین دعا نہیں ہے اس میں وہ سر تراوی میں امام جو بھی بولے آمین عامین بولتے ہیں فائن نہ کہتا تو یہ چلیے تو الحمد للہ الحمد العالمین دعانی ہے رحمان یہ اللہ کی تعریف ہے الرحمن الرحیم اللہ کے اسماؤ کا ذکر ہے دعا نہیں ہے مالک یوم الدین دعا نہیں ہے یا کا دعا نہیں اپنے عمل کو رکھا دعا باشیاں ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا ہر آدمی مانگ رہا ہے لیکن سوال سیدھا راستہ کہاں ہے کسی نے کہا یہ شرک سیدھا راستہ کسی نے کہا یہ بجاج سیدھا راستہ کسی نے کہا مولویوں سے مت پوچھنا ہو لمبا سے اختلاف ہے کوئی جائز ہوتا کوئی جائز ہوتا آپ کو کیسے لگ رہا ہے اچھا کیجیے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے آپ کچھ بھی کیجیے بولتے رہتے شرک تھوڑا خرافات آپ چھوڑیے ان کے بعد آپ صراط مستقیم پر چلتے چلے جائیے کیا سور فات المستقیم پر آیت ختم کیا آگے کوئی آیت ہے بتائیے بھائی یہ है ہے شاہ سور بادیاد آگے سرات الدینہ ہے کہ نہیں ہے تو پھر سیدھا راستہ وہ نہیں جو مجھے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھے اس سیدھے راستے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ گمراہی سے ہم بچے اور جہاں سے مستقیم آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط راستے بھی, بھی ہیں گمراہ راستے بھی ہیں گمراہیاں بھی ہیں مستقیم صفت ہے سرات اس کا مطلب بعض راستے ہیں جو ٹیڑھے اسلام نے جہنم. جہنم کے دروازوں پہ بیٹھ کر آپ کو بلائیں گے آؤ آؤ جو, جو لوگ ان کی بات سنیں گے جہنم کی آگ میں ان کو پھینک دیں گے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا سراط مستقیم کا علم حاصل کرنا ضروری ہے سرات مستقیم سیدھا راستہ مطلب زیڑا نہیں اس کا مطلب جیڑے ہیں فقط تو سرات مستقیم ہے پھر راستہ سیدھا کون سا مجھے یہ لگ رہا ہے سیدھا راستہ کہ بزرگوں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کرو شیخ کو کوئی اور راستہ سیدھا لگ رہا ہے شیخ مختار کو ایک سیدھا راستہ لگ رہا ہے فلا شیخ کو ایک سیدھا راستہ لگ رہا ہے جس کو جو لگے سیدھا راستہ وہ سیدھا راستہ نا نا نہ نہیں ان لوگوں کی راہ ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ کا انعام ہوا کون ہے بولو انعام اللہ علیہ مین نبی جینا شدائی اسنا بولا رفیقہ یہ ہے سیدھے راستے والے آپ کو چلے نہیں کچھ لوگ ہیں جو چلے ہیں سیدھے راستے پر میں آفتہ لوگ انہیں کا راستہ سیدھا راستہ ہے لہذا آپ کو وہ راستہ معلوم کرنا ہوگا تب جا کر آپ اپنے آپ کو غیر المخوبی علی سے وعالی سے بچا سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا غیر المخوبی علی دعا میں کہا, اللہ ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا ہوا جی کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا وہ البال وہ لوگ نہیں جو نکلے تو تھے لیکن بھٹک گئے جیسا کہ امام اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں انسان سنت کے راستے سے بھٹکنے کی وجوہات تو بنیادی وجہ ہوتی ہے ایک راستہ معلوم ہے لیکن چلتا نہیں ہے دوسرا راستہ معلوم نہیں ہے اندازے پہ چلا گیا اور سمجھا کے میں سیدھے راستے پہ جاؤں لہذا ہم علم, علم، دین کا علم حاصل کریں گے انشاءاللہ کیوں اپنے آپ کو کمراہ سے بچانے کے لیے اسی طریقے سے اللہ سباروں کو تعالیٰ کے یہاں اونچے درجے کو پانے کے لیے ہم جنت کے جنت میں درجات چاہتے ہیں اونچے درجے چاہتے ہیں اسی لیے علم حاصل کریں گے کیونکہ اللہ نے فرمایا یار فل اللہ اللہ عط العلم درجات اللہ حرم العالمی نے ان لوگوں کے لیے درجات رکھے جن کو اللہ نے علم دیا ہم علم حاصل کریں گے کیوں تاکہ درجات ہمارے قیامت کے دن بلند ہو اسی طریقے سے ہم علم حاصل کریں گے تاکہ دنیا کی امامت ہمیں ملے اللہ اکبر علم علم کے ذریعے اللہ رب العالمین امامت عطا عطا فرماتا ہے جیسا کہ اللہ نے ایک اللہ اقبار کو تعالیٰ, تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وہ اللہ نے طالوت کو ملک بنایا بادشاہ بنایا اور ان کو اللہ نے علم زیادہ کیا علم عطا کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وہ بادشاہ بن گئے ان کے ذریعے سبحان اللہ, اللہ اللہ نے ان کو بادشاہ عطا کی ہے اور میں میں بول کر آیا ہوں ابھی پرسوں تاکہ علم تعلق جو آئے ہیں وہاں جو ہے یہ ہے نبی کی موجود وکالو کا ملک اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بادشاہ اسلام میں ہے کیوں؟ کیونکہ نبی کی موجودگی میں نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تعلق کو بادشاہ بنایا ہے اگر بادشاہت نہیں ہوتی تو نبی کی موجودگی میں تعلق کو بادشاہ نہیں بنایا جاتا ایک دوسری چونکہ بات آگے اس لیے بتاتے ہوئے آگے بڑھوں میں سلیمان علیہ السلام اسلام نے اللہ سے بادشاہت کی دعا کی, کی کہ نہیں نبی نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے دیا کہ نہیں دیا مسلا واضح ہو گیا سمجھ میں آئے تو امامت دنیا میں ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایام میں جس میں آپ بیمار ہو گئے آپ نے فرمایا مورو ابا بکر الناس ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو حکم دو کہ لوگوں کی امامت کرائے علم وہ چیز ہے جس سے امامت ایک دین کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ کس کے پاس تھا حضرت ابو بکر سجیے کو تھی اسی لیے ان کو امامت ملی اسی لیے ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا ان کو خلیفہ با اتفاق المسلمین بنایا گیا اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور دوسری بات ہر چیز کی جڑ جہالت ہے شرک جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے بگاٹ اور خرافات جہالت کے وجہ سے ہوتے ہیں نافرمانی اللہ کی آدمی منحص سے ہٹتا ہے جہالت کی وجہ سے لہذا ہم جہالت سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اللہ تبارک کو تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت سے جہالت سے محفوظ رکھیں ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن عالمہ تم یا تو عالم بن جاؤ او مطالبہ یا طالب علم بنو او مستمیہ یا علم والوں کو سننے والے بنو اہل علم کو سننے والے بنو یا تو عالم بنو نہیں بن سکتے طالب علم بنو نہیں تو اہل علم کی مجلسوں میں رہو اس سے تربیت ہوتی ہے اس سے اصلاح ہوتی ہے اس سے تفصیل ہوتی ہے فائدہ ہی پیدا آگے میں بتانے جا رہا ہوں آخر جو نقطہ ہے کیسے علم حاصل کریں علم کیسے حاصل کریں تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کو سننے والے بنو چوتھے مت ورنہ ورنہ تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے لہذا ہم علم اس لیے حاصل کریں گے تاکہ ہلاکت سے اپنے آپ کو بچائیں اور آپ کو معلوم ہے علم وہ راستہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی نقصان سے بچا سکتا ہے علم میں ہونے کی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر قتل بھی ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے قتل بھی ہوتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ایسے ہی حدیث میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ساتھی کو ٹھنڈی رات میں احترام ہو گیا اصل کرنے کی نوبت آئی اصل واجب ہو ٹھنڈی رات کی اور ان کے جسم میں زخم بھی تھا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بس سوال کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے کیونکہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے میرے ساتھ یہ بیماری کیا حصل ضروری ہے میرے لیے یا کوئی رخصت ہے کیونکہ میں بیمار ہوں کہا کہ نہیں ہم تو جتنا زیادہ آپ کو حوصل کرنا ضرور فتوا دے دیا کیا کیا جیسے آج بھی بولتے ہیں داوا سینٹر ہے آپ کو جبیل میں روڈوں پر فتوے دیتے ہوئے لوگ ملیں گے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ارے شیخ تمیم ہے نا شیخ مختار ہے نا جاؤ نا یہ دعوی سینٹر میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں نا جنہوں نے اہل علم سے علم حاصل کیا ہے جاؤ ان سے مسئلہ پوچھو آپ کیوں جواب دے رہے ہیں کیوں کہ جیارت کی وجہ سے قتل ہوتا ہے جیسا کہ اس واقعے سے ثابت ہوا ان لوگوں نے فتوا دے لیا کہا نہیں نہیں غسل کرنا ضروری ہے ارے پھوڑا ہے کوئی بات میں غسل کرنا ضروری ہے انہوں نے غسل کر لیا جس کی وجہ سے ان کی بہت واقع ہوگی اللہ کے نبی اب سوالوں نے بیان فرمایا قتلوه قتل اللہ انما ختم کر دیا جب آج سے نہیں معلوم تھا تو سوال کرنا تھا بس اللہ گل تو ہم علم کیوں حاصل کریں گے کیونکہ علم نہیں ہوگا جہالت ہوگی جو قطر لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے جہالت میں آ کر لہذا علم حاصل کریں گے آئیے اس کے بعد اصل نقطہ کیسے علم حاصل کریں یہ ہے اصل ان شاء اللہ غور سے سنتے آئے ہیں ابھی آخر میں بھی سن لیجیے علم دین کیسے حاصل کریں عام طور پر ذہن کیا آج بھائی علم دینا پہلے جو ہے علماء سے علم حاصل کیا جاتا تھا آج آپ کے پاس گوگل ہے نیٹ ہے واٹس اپ ہے فیس بک ہے ایک اچھا اینڈرائڈ فون لے لیجیے آپ گروپوں میں شامل ہو جائیے چھٹ چھٹ چھٹ چھٹ پدوے دین کا علم پورا آپ کے فون میں آئے گا روزوں کے بارے میں دیکھیے عقیدہ کے بارے میں مسئلے دیکھیے منحج کے بارے میں سنتوں کے بارے میں گوگل میں سوال لکھئے آپ کو جواب ملتا ہے دن کا علم حاصل کرنا ادھر ادھر جانے علماء کے پاس جانا داوا سینٹر جانا علماء کے ساتھ رہ کرما کی مجلسوں میں دی کتابیں موجود ہے سر پیسہ اللہ نے دیا ہے. پیس جاؤسوان سے کتابیں خریدو یا بک سینٹر سے کتابیں خریدو گھر میں کتابیں رکھو کھولو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ اب اردو آتی آتی ہے اردو میں سارا خدے علم کا موجود ہے کتابیں لو پڑھو عقیدے کی ساری کتابیں پڑھ لو اردو میں جو ہے انگلش آج ہے ہاں انگلش میں کتابیں موجود ہیں جاؤ انگلش کی ساری کتابیں خرید کے لاؤ بخاری مسلم پہلے عقیدے کی کتابیں تفسیر کی کتابیں اور اس کے بعد حدیث کی کتابیں سیرت چکی مسائل سارا لٹریچر آپ کو ملے گا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو دنیا کے سب سے بڑا عالم بن جاؤ گیا صحیح سلف نے کہا جس کا استاد اس کی کتاب ہے جس کا استاد اس کی کتاب ہو وہ سب سے زیادہ غلطیاں کرے گا کتاب تو ہے لیکن کتاب کو سمجھانے والا کون اگر یہی علم ہے تو پھر حدیث سن کنگے نبی سست اگر یہی علم ہے صرف کتابوں کو سمجھنا یا نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر کے کتابوں کو پڑھنا اگر یہی علم ہے تو پھر حدیث سنگے نبی سست جو کئی کتابوں میں آئی ہے تبرانی اسل احمد کے الفاظ ہیں جس کے وہ سنی نبی علیہ السلاق اسلام نے مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک الطالی دنیا سے علم کو اٹھا لے گا حدیث سنی ہے نا آپ نے مسرد احمد کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں ب... حجت الا کے موقع پر صلی اللہ علیہ حدیث بیان فرمائی اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا تو ایک جواب دیا اہل علم کو موت دے کر اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا حدیث صحیح ہے دوسر... دوسری روایت کے الفاظ حجما تعلق مختلف روایتیں اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو نہیں مٹا دے گا علما کے سینوں سے لوگوں کے سینوں سے علم کو نہیں مٹائے گا علم ختم ہو جائے گا قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی علم کا ختم ہونا ہے کیسے اللہ تعالیٰ سینوں سے علم نہیں مٹا دے گا بلکہ وہ سینے جنہوں نے جس میں علم ہے جنہوں نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو موت یعنی علما پہلے اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا دے ہا وہ حملتی ہی اسلامت کی روایت اہل علم کو موت دے کر اللہ تعالی علم کو اٹھا لے گا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کتابوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے. کیوں کیونکہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کتاب ہوگی قرآن ہوگی حدیثیں ہوں گی لیکن ان کو سمجھنے والے علماء ختم ہو جائیں گے اس کا مطلب علماء سے علم حاصل کیا جائے گا اگر کتاب اگر صرف کتابوں سے علم حاصل کیا جاتا اگر صرف کتابوں سے علم حاصل کیا جاتا تو پھر اس حدیث کا کوئی معنی نہیں ہوتا کہ علماء کو موت دے کر اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا بات کلیئر ہے سمجھنے والے کے لیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں بات صاف ہے علم کا مطلب علماء سے علم اگر علماء سے علم نہیں کتاب کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اگر یہی علم ہے تو پھر علماء کی موت کو علم کی موت کیوں کہا گیا جبکہ علماء ہو ختم ہو جائیں گے لیکن روایتی سمجھتی قرآن ہے ہوگی قیامت سے پہلے حدیث ہوں گی کتب ہوں گے دین کی کتابیں موجود ہوں گی لیکن علم اڑ جائے گا کیا مطلب علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے اسی لیے نبی سرس نے فرمایا موت علم کی علماء کی موت کے ساتھ ہوگی ان قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے علماء ختم ہو جائیں گے ان کتابوں کو سمجھ کر سمجھانے والے علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے جس کو علم کا ختم ہونا کہا گیا ہے تو اس سے ایک ہی بات ثابت ہوئی جب سے دنیا میں علم آیا جب سے دنیا میں دین آیا اللہ کی کتاب نازل کی گئی محمد مد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وارد ہوئی اس وقت سے آج تک ایک ہی طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا اور اس کو کہتے ہیں اتلقی الہل العلم اہل علم سے علم لینا کون اہل علم جو راسک ہیں صحیح عقیدے صحیح منہج والے اور ہمارے کتاب و سنت کا صحیح علم رکھتے ہیں ان اہل علم سے علم لینا یہ واحد طریقہ ہے جو آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا اس بات کو اچھی طریقے سے ظاہر کر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے ہاں علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے اگر کوئی کسی گاؤں میں ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں علماء نہیں ہیں علماء سے رابطہ نہیں ہے تو جیسے تیم وقتی طور پر اس سے گزارا کیا جا سکتا ہے پانی کے نہیں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ نماز پڑھنا ہے کریں گے کہ نہیں کریں گے تیمم اور پانی ہو تو تیمم نہیں پانی نہ ہو تو تیمم ویسے اگر علماء کی موجودگی نہ ہو یا ان تک پہنچ نہ ہو تو مسئلے کو کتاب سے پڑھ کر عمل کرنے کی گنجائش علماء نے رکھی لیکن جب علماء ہیں آج بتائیے کہاں علماء نہیں ہیں اور اس فاسٹ دور میں کیا علماء تک رسائی مشکل ہے علماء تک پہنچنا ان سے دین کا علم حاصل کرنا مشکل ہے نہیں آسان ہے تو پھر اہل علم سے ہی علم حاصل کیا جائے گا کتابوں سے نہیں نیٹ سے نہیں چینلوں سے نہیں اور جو مشہور ہو گئے ان سے نہیں میں نے شروع میں کہا شہرت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عالم دین ہے آپ ان سے علم حاصل کر لو فین کرو لوگ کہتے ارے ان کو سننے والے تو لاکھوں میں ہیں کیا مطلب عالم ہو گئے وہ ان کو دیکھا جائے گا کیونکہ سلف نے یہ بات بیان فرمائی یہ دین امانت ہے دین کیا ہے امانت ہے تم دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو علما نے اس بات کو بیان کیا ہے لہذا علم علماء سے ہی لیا جائے گا اس کے لیے دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کہاں سے حاصل کیا کس سے ایک سلسلے کو غور کی دنیا میں جب علم آیا جب قرآن کو لے کر قرآن سے علم ملتا ہے نا شروع میں ہم نے بتایا تو قرآن کو لے کر نازل ہونے والے کون علیہ جبریلسلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم کس سے حاصل کیا جبریل سے آپ نے وہ حدیثی پڑھی رمضان میں پڑھتے تھے جبریل سے, ہمارے حجی سو پر ہوتا تھا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکتے تھے اپنی مشہوریت کی وجہ سے تو باری باری رکھ لیے تھے جیسے حضرت عمر نے خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے اور میرے انصاری پڑوسی کی ایک باری تھی میں ایک دن جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا دین کو سیکھتا اللہ کی کتاب کو سمجھتا حدیثوں کو سمجھتا اور واپس آتا اگلے دن میرا پڑوسی جاتا میں مصروف ہو جاتا وہ سنتا اس کے بعد وہ مجھے آ کر بتاتا اس طریقے سے ہم نے باری باری رکھ لی اس سے کیا معلوم ہوا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم اہل علم سے لیا جائے گا علم اہل علم سے لیا جائے گا ابو حرا رضی اللہ عمل کے بارے میں سب جانتے ہیں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحیح ہیں نا ابو رضی اللہ عنہ نے کہاں سے علم حاصل کیا اپنے گھر میں بیٹھ کر الفحا میں جو ان کا وہ بستی تھی وہاں بیٹھ کر انہوں نے علم حاصل کیا کہ مدینہ پہنچے مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے حتیہ کہ انہوں نے خود بیان کیا کن تو السمن نبی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا حتیہ کے مجھے بھوک لگتی تھی کی وجہ سے میں چھوڑ کر جاتا بھی نہیں تھا نبی سسلم کو تاکہ کوئی حدیث پورت سے ہو جائے کوئی حدیث کیا کی مجرس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اسی لیے آپ دیکھیے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حضرت دے. ابو رضی اللہ نے آپ جانتے ہیں کتنے سال ابور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیا کی تین سال تین سال میں اتنا حدیثوں کا ذخیرہ ان کو مل گیا یہ ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ کہ آپ اہل علم کی صحبت میں جائیں اسی طریقے سے کی مجلس اہل علم جن سے علم حاصل کیا اب دیکھیے صحابہ کے بعد دیکھیے صحابہ نے پیارے نبی سے علم حاصل کیا پیارے نبی وسلم سے صحابہ نے علم حاصل کیا صحابہ سے کن لوگوں نے کن لوگوں نے کیا؟ تابعی. تابعی. ان, سے ان کے شاگردوں نے آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو چاہیے سی علام اٹھائیے ایک ایک محدث سے صحابی کے بارے میں دیکھیے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی سے روایت اچھا کے بارے میں دیکھیے ان کے کتنے صحابہ ہیں جن سے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اب تابے تابئی کی ہسٹری حس, کو ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے کتنے تابین سے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر علی فی فل کیا کیاتاد تھے ان کے یا نہیں تھے اہل علم سے انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا یا اپنی طرف سے انہوں نے کتاب خود پڑھ لی نہیں انہوں نے اہل علم سے اہل علم کی صحبت میں رہ کر علماء کی مجلسوں سے اہل علم کی مجلسوں سے انہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا تب جا کر امیر المن بنے اور اہل علم کی مجلسوں میں پڑے فائدے ہیں میرے بھائی چند فائدے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں سب سے بڑا فائدہ اہل علم سے جب ہم ان کی مجلسوں میں جائیں گے علماء سے علم لیں گے تو صحیح علم ہم کو ملے گا ہم صحیح سمجھیں گے کتاب و صورت کو کیونکہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے سمجھا ہے ورنہ الٹا پلٹا سمجھیں گے لوگ کچھ کو کچھ سمجھیں گے حلال کو حرام حرام کو حلال جائز کو ناجائز ناجائز کو جائز بعض بھری سے منسوخ ہوتی ہیں باغاطیں منسوخ ہیں اگر ہم اہل علم کی صحبت میں نہیں رہیں گے تو دین کو الٹا پلٹا سمجھ لیں گے جس سے نقصان ہوگا ہمارے لیے بھی باہر والوں کے لیے بھی اسی لیے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے علماء کی مجلس کا نمبر ایک اہل علم کی مجلسوں سے علم حاصل کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح علم ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہم رہیں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اس کو ذکر کیا اسی طریقے سے اہل علم کے صحبت میں رہنے کے اور بہت سارے فائدے ہیں جیسے کچھ فائدے میں نوٹ کر کے آپ لوگوں کے لے لیا ہوں اہل علم کی مجلسوں میں رہنے کا فائدہ ان سے علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں شخصیتیں ابھرتی ہیں اس کی مثال سنی ہے امام بخاری رحمتہ اللہ آرہ. اللہ اکبر محدل صحیح بخاری جنہوں نے لکھی جو آسمان و زمین کے درمیان اللہ کی کتاب کے بارے میں سب سے بڑی کتاب ہے وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ علیہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے استاد عالم دی زمان اسحاق راہ رحیم اللہ کی رش میں تھا انہوں نے یہ بات ہم سے بیان کی تم کاش کاش کے یا ایسے کہا انہوں نے لو جمایا تم کتنا اچھا ہوتا کہ تم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں کوئی مختصر کتاب صحیح لکھو جمع کرو حدیثیں صحیح حدیثوں کو ایک کتابی شکل میں جمع کرو جب امام اسحاق ابن راہ ہوئے رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے دے فوقا پھر کل یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی اور میں نے اس کے بعد کھان لیا کہ میں صحیح حدیث کی کتاب لکھوں گا پھر آپ رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو لکھ دیا اللہ یہ ہے فائدہ اہل علم کی مجلس سے امام بخاری امام بخاری بن گئے ان کی ایک بات کو سن کر اللہ کے فضل کے بعد جب استاد نے یہ کہا کہ کوئی کتاب لکھ دو تم تم لوگ صحیح حدیثوں پر مشتمل تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی تو یہ بات دل میں آ گئی امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب لکھ دی یہ ہے فائدہ شخصیتیں ابھرتی ہیں امام بخاری کو دنیا جانتی ہے اللہ اکبر لہذا اہل علم کی مجلسوں سے یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے امام الحبی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں ہم شیخ الاسام ابنطمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد بہت ساری کتابیں ہیں سعودی تو ماشاء اللہ کر دیں سعود کو انہوں نے تو روڑوں کے نام مدرسوں کے نام مسجدوں کے نام سلق کے نام رکھا ہے سلق کی تاریخ کو زندہ رکھا ہے ان لوگوں نے الحمد للہ پر نام دیکھیے مدرسوں کے نام دیکھیے امام دہلی جدہ میں ایک مشہور مسجد ہے جس کا نام جامع امام زہری ہے امام دہاب رحم لوگ جانے وہ زہری مسجد امام دہابی مسجد اس کا انہیں اتنا تو معلوم ہوگا کم سے کم کہ کوئی امام گزرے کوئی بڑے عالم گزرے اللہ کے یہ ہے سلق کی تعریف کو زندہ رکھنے کی مثال یا فائدے تمہاری رائٹنگ محدثین کی رائٹنگ سے ملتی ہے کیا کہا رائٹنگ سمجھ لکھا کتابت تمہارا جو طریقہ ہے لکھنے کا یہ محدثین کا طریقہ ہے یہ ایک جملہ میں استاد نے کہا کس نے کس کے استاد امام جہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں گھر کا گئی اس کے بعد میں نے بہت ساری کتابیں لکھیں کتنی کتابیں ہٹائی لائبریری میں امام جاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں علم الرشال پر سیرت پر اس پر اس پر کتنی کتابیں دیکھیے دی? علماء کی ج... مشرسوں میں رہنے کا فائدہ ایک تو علم ملے گا جو اصل صحیح علم وہی ہے دوسرے یہ مزید شخصیتیں ابھرتی ہیں اور بڑے بڑے محدثین پیدا ہوتے ہیں بڑے بڑے فکا پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے علماء کی علم علما کی مجلسوں میں رہنے کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے ہم کو چھوٹے چھوٹے ضروری مسائل سیکھنے ملتے ہیں کیوں اس لیے کہ عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں العالم ربانی صغار المسائل قبل عالم, ربانی عالم،, اللہ والا عالم کون ہے؟ صحیح عالم کون ہے جو لوگوں کو بڑے بڑے مسلوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے سکھائے علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو بڑے بڑے مسئلے جیسے طلاق کے مسئلے تجارت کے بیو کے اس سے پہلے طہارت حضو نماز تیمم۔ پانی اور اس کی قسمیں نماز یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس کی زندگی میں ہمیں روز مرہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہے اہل علم کی مجلسوں کا فائدہ یہ ہے کہ علماء جو صحیح علماء ہوں گے آپ کو یہ چیزیں سکھائیں گے آج افسوس ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے آپ دیکھیں گے مجلس سے چونکہ علماء کی مجلس سے نہیں رہی ہے علماء کا علما کا, کا ان کی نسبت کی جاتی کہ بہت بڑے عالم ہے دیکھا جائے تو کہاں سے حاصل کیا نہیں پتا اساتذہ کون ہے نہیں پتا نہیں بہت, بہت, بہت بڑے عالم ہے سب دس قرآن کا درس دیتے ہیں ایسا دیں گے آپ ایک مردہ سنیں گے اور ہزاروں لوگ سنتے ہیں ان کو کتنے ہزاروں نے اب تو زیادہ بولنا ملیو ملائی لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں جب دیکھیں بھائی کون ہے بھائی کہاں سے علم حاصل کیا انہوں نے نہیں پتا لیکن لوگ ہیں بہت زبردست ہم اس سے متاثر ہیں خاص طور سے انڈیا پاکستان کے ہمارے بھائی ہم تقریروں سے متاثر ہو کر اس کے علم کی گواہی دیتے سب سے اچھی تقریر کرنے والا سب سے بڑا عالم ہماری نظر میں تقریر فن ہے علم ایک الگ چیز ہے علم و بتعلم تکلیف تو آ جاتی ہے ٹنک زبان اللہ نے کسی کو انداز اسلوب دیا ہوتا وہ اپنا انداز استعمال کرتا ہے لوگوں کو جذب کرتا ہے ٹریک کرتا ہے اور آئٹوں کی تعلیم کر کے پیش کر دیتا ہے حدیثوں کا ممبو الٹا پلٹا پیش کرتا ہے لوگ اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں اور یہ میڈیا اس میں بہت اہم رول ادا کرنا ہے میڈیا بہت اہم رول ادا کرتا ہے لہذا اپنے دل کی حفاظت کریں علم اہل چلیں مشہور لوگ ہو جائیں تو ان کی باتوں میں نہ ہے. بلکہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا یہ حقیقت میں علماء ربانی ہے کیوں عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے علماء رب... ربانی علماء کی صحیح علماء کی ایک پہچان بیان کی ہے کہ پہلے چھوٹے مسئلے آپ کو بتائیں گے وہ اس کے بعد بڑھیں آپ چاہیے علماء کی مجلسوں میں آپ دیکھیں گے وہ آپ کو تہارت کے مسائل وضو نماز کا واجب ہوتا ہے یہ پہلے سکھائیں گے بعد میں بڑے مسئلے سکھائیں گے لہٰذا علماء کی مجلس کا یہ بہت اہم ترین فائدہ ہوتا اسی طریقے سے علماء کی مجلس میں ایک اور ایک بہت بڑا فائدہ نفس کی تربیت ہوتی ہے علماء تربیت کرتے ہیں تربیت ادب سکھاتے ہیں اخلاق سکھاتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملے گا ہم کو بلکہ علما کی مجلسوں سے ہمیں ملے گا اور اس سلسلے میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے امت کو تعلیم دیجیے ہمیں کشی لائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں بیان فرماتا ہے کتاب الحکمہ تزکیہ کرتے ہیں ہم کی ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں یہ علم کا فائدہ ہے اسی طریقے سے امام احمد رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے امام احمد جو بہت بڑے وقت کے محدث اور عالم دین گزرے ہیں ان کے درس میں پانچ ہزار لوگ بیٹھے تھے کتنے آئی فالوئنگ امام احمد احمد رحمتہ اللہ کے درس میں کتنے بیٹھے تھے پانچ ہزار اور ان کے بارے میں آتا ہے ان میں سے پانچ سو فائیو ہنڈریڈ طلبا ہوتے تھے باقی کے ساڑھے ہزار لوگ اپنی تربیت کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ سے ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں اہل علم کی مجلسوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے ہماری تربیت ہوتی ہے علماء کی مجلسوں میں کیا ہوتا ہے تربیت ہوتی ہے ہماری جیسے کہ امام احمد بن حنبل ال رحمۃ اللہ علیہ کی اس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے علماء کی مجلسوں کا اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں آدمی جو اللہ کا پیدا ہوتا ہے آدمی جو ان کے طریقے پر جو ہے وہ کرتا ہے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ کتابوں سنت کے عامل ہوتے ہیں جیسے ایک مثال بیان کی گئی ہے عفحان اللہ امام ابوداؤ ال رحمۃ اللہ علیہ سنیے کون سے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ امام ادب میں اخلاق میں اٹھنے بیٹھنے میں عبادتوں میں کس کے جیسے تھے امام مبودہ الرحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ کے جیسے تھے اور امام احمد محمد رحمۃ اللہ کس کے جیسے تھے امام وکی رحمۃ اللہ کے جیسے تھے امام وکی رحمۃ اللہ علیہ کس کے جیسے تھے امام سفیان رحمۃ اللہ کے جیسے تھے امام سفیان رحمۃ اللہ کس کے جیسے تھے امام منصور رحمۃ اللہ علیہ کے تھے اور امام منصور رحمۃ اللہ علیہ امام ابراہیم نقی رحمۃ اللہ کے جیسے ابراہیم نقی رحمۃ اللہ کس کے جیسے رحمتہ جیسے رحمت اللہ علیہ کس کے جیسے تھے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ کے جیسے تھے محمد دیکھ رہے ہیں امام ابو داؤ امام احمد پھر امام وکی پھر امام سفیان اپنے اساتذہ کیوں وہ انہیں استاد سے علم حاصل کرتے تھے محفل پر تو ان کے طریقے کو اپنا سے ان کے جیسے اٹھنا بیٹھنا ان کے جیسے عدب ان کے جیسے اخلاق ان کے جیسا طریقہ دن, عبادتوں میں یہ سیکھتے تھے کیونکہ ان کے پاس صحیح علم تھا یہ علماء کی مجلس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے لہذا اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں علماء کی صحبت میں انسان کی تربیت ہوتی ہے انسان کی اصلاح ہوتی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے ہی علم حاصل کریں اور ان چیزوں میں نہ پڑیں جس کی دنیا میں آج بہت سارے لوگ پڑھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے آدمی جو ہے تو ہی کا علم حاصل نہیں کر رہا ہے اب وہ سمجھ رہا ہے کہ شرک ہی صحیح ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بدعات ہی صحیح ہے رو رو کر یا پیار پیار سے ہسا ہسا کر یا جو ہے بعض خاص اسلوک خاص طریقے سے لوگوں کے سامنے ایسے درست دیے جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے پورے دنیا میں پورے پاکستان میں پورے انڈیا میں ان سے بڑا علم کوئی نہیں جب دیکھیں تو ان کے پاس علم ہی نہیں ہے لہٰذا اللہ سے ڈرے علم بہت بڑی امانت ہے اس کو لینے کے لیے اس کو چیک کریں کہ آپ کس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ہم چینلوں کے نہ بنے آج کیا ہے مسئلہ چینل پیٹ بھی آپ بات بتا دی جاتی ہے اس کو لے لی جاتی ہے انہوں نے بتایا نا وہاں پر کیسے وہ وہاں بیٹھ کر میرا استخارہ دیکھیں گے کیا ہے میرا استخارہ وہ وہاں بیٹھ کر دیکھیں گے کیا ہے یہ بات کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ رلا کر پیار سے محبت میں ہمارے لوگ ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ بولو بس ہم سننے تو یار نہیں میرے بھائی اہل علم سے علم حاصل کیجیے یہی ایک صحیح طریقہ ہے سلف کا جو اللہ کے نبی سلسل سے لے کر آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا اس کے علاوہ ڈگریاں رکھنے والوں سے ایسے ویسے لوگوں سے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی مہندس ہے کوئی انجینئر ہے کوئی کچھ ہے سمجھے ابھی یہ تو بہت بڑے عالم دین ہے ہم ان سے علم حاصل کریں گے نہیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ عالم ربانی ہے یا نہیں ہے ان کا علم صحیح ہے یا نہیں ہے. معروف ہونا اپنی جگہ ہے لیکن صحیح علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہماری آخرت سے اس کا مسئلہ جڑا ہوا ہے یہ علم جو ہے اگر صحیح نہیں ہوگا ہماری ہمارا عمل غلط ہو جائے گا ہمارا عمل غلط ہو جائے گا ہمارا عقیدہ غلط ہو جائے گا ہمارا منحج غلط ہو جائے گا کل قیامت کے دن اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا دوبارہ زندگی نہیں ملتی ہے یہ زندگی قریمت ہے رمضان کا مبارک نہیں چل نہ رہا ہے اللہ سے ہاتھ کر دعا کیجیے کے وقت اور افطار کے وقت اللہ سے دعا کیجیے اللہ دین کا صحیح علم ہمیں کر اور ہمارا چیز کرنے کی اہل علم کو پہچاننے کی اور علما سے علم حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہالت سے گمراہی سے اور خساروں سے دنیا اور کر کے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین واخر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ مباف ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے بار لہٰ شیخ محترم کی قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی روشنی میں ان قیمتی قیمتی کلمات کو آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے اور ہم سب کو ان قیمتی باتوں کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھنے اور عمل کرنے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک اس کی نش و کرنے کے توفیق پہ فرمائے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو شیخ محترم نے اپنے موضوع میں جو تین اہم باتیں ذکر کی ہیں ان میں سے پہلی بات کہ علم دین کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب عما ان ضلع کم تتبعوا من عموم اولیاء کہ تمہارے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو اس کی پیروی کرو اور وہ چیز کیا ہے کلام اللہ ہے جسے وہی متلو کہتے ہیں تلاوت جس کی کی جاتی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قرآن کریم کی صحیح تفصیر ہے اور علم وہی ہے جسے العلم اللہ و قال رسول علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں علم میں خوابوں کا نام نہیں ہے علم سینہ ب سینا منتقل نہیں ہوتا ہے یہ خام خیالیاں ہیں جو لوگوں کو وہ ایک بنایا جاتا ہے کہ خوابوں میں یہ علم حاصل ہوا یا پیر صاحب نے اپنا سینے سے جو ہے سینے سے اپنے مرید کے سینے میں علم منتقل کر دیا بلوٹوتھ والوں نے شاید انہیں سے یہ فکرہ حاصل کیا ہے ہاں کہ بلوٹوتھ کھول دیا شیخ نے مرید کے بلوٹوتھ سے جو ہے اس کے سینے میں علم حاصل ہو گیا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو علم دین اس کا نام نہیں ہے لہذا ہمیں قرآن اور حدیث سے علم حاصل کرنا چاہیے اور کیوں حاصل کریں بغیر علم دین کے صحیح علم دین کے ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی ہے اور اپنے دین کو بھی نہیں پہچان پائیں گے یہی وجہ ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو کہ آج اللہ کو لوگ نہیں پہچانتے ہیں کہ ہمارے رب کی صفات کیا ہے ہمارے رب کا مقام کیا ہے وما میں قدر اللہ حسری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے امامت کا قیادت کا نبوت کا رسالت کا مقام متا فرمایا ہے آج لوگوں نے نا جانے اپنے کتنے امام اور کتنے قائد اور کتنے رہنما اور کتنے لیڈر اور کتنے پیشوا بنا رکھے ہیں علم دین نہیں ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے اور یہ دین یہ دین بھی آج کے نئے روشن خیال لوگوں کے یہاں ماڈرن لوگوں کے یہاں آج یہ دین بھی انجانا بن گیا ہے یہودیت انہیں زیادہ پسند آتی ہے نسرانیت پر دل فریبتا ہے اور دنیا کے دوسری آج کی ترقی یافتہ قوم قوموں کے کلچر ان کو زیادہ پسند آتے ہیں کیوں اس لیے کہ اپنے دین کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں علم دین سیکھتے تو اپنے دین کو پہچان لیتے کہ اس سے بہتر دین کوئی اس روئے زمین پر پایا نہیں جاتا اللہ پسندیدہ دین ہے اور عزیثملیسلام دینا اور اسلام دین ہوں اور تیسری چیز کہ علم دین کیسے حاصل کیا جائے کہاں سے حاصل کیا جائے میں محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کا قول پیش کرتا ہوں صحیح مقدمہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتاب صحیح کے مقدمے میں ذکر کیا ہے غور کیجئے شیخ نے بہت فوکس ڈالا اس بات پر کہ اپنے علم دین کہاں سے حاصل کریں نیٹ سے یوٹیوب سے اور فیس بک سے یا اسی طرح سے واٹس ایپ سے کہاں سے علم حاصل کریں یا شیخ گوگل سے علم دین حاصل کریں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان العلم دین تم ورن تھا خدون دین یہ علم دین ہے علم کیا ہے دین ہے لہذا تم یہ دین یہ علم یہ دین حاصل کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ کس سے حاصل کر رہے ہوس الماکان یس ال اسنادات فتنا قالوا سمو لنا ریجا لوگ صنعت کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے کہ کہاں سے تم نے یہ چیز سنی ہے کہاں سے بتا بیان کر رہے ہو لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا قسم کا جھوٹ کا اور اس طرح کا یہ فتنہ واقع ہو گیا تو کہا جانے لگا کہ سمو لاری کن سے یہ حدیثیں سنی ہے کن سے یہ دین سیکھا ہے کیومور الا اہل سنتی فیوخی تم اہل سنت کو دیکھا جاتا کہ اگر بیان کرنے والا کوئی اہل سنت ہے متبع سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے, لی لے لیا جاتا اس کی حدیث لے لی جاتی بداتی فلاو اور بداتی کو جب دیکھا جاتا کہ یہ حدیث بیان کر, کر رہا ہے تو اس کی حدیثوں کو نہیں لیا جاتا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں فنفم فن ورو منتا خدو دین حاصل کرنے سے پہلے دیکھ لو اس دین کو بیان کرنے والے کا سورس کیا ہے سے کیا ہے کتاب اللہ کا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ عالم ہے اس کی طرف بلا رہا ہے اس کی طرف دعوت دے رہا ہے کتاب کی بات کر رہا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے قال اللہ قال رسول کی بات کر رہا ہے تو اس کی بات لے لو باقی شیخ نے بتایا حدیث کی روشنی میں دو آس اللہ ابوا فمن کمن اجا بہم کبو کے جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ ہمارا صحیح ہے ہمارا صحیح ہے ہم دین کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں ہم دین کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کی باتوں کو قبول کر لے گا ان کے ان کی دعوت پر بیک کرے کہے گا اسے وہ جہنم میں اٹھا کر کے پھینک دیں گے تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو آج کی رات کا خلاصہ شیخ کی تقریر کا یہی ہے کہ دیکھیں کہ علم دین ہے کیا علم دین کیوں حاصل کرنا ہے اور کہاں سے اور کیسے حاصل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تین تین باتوں پر اچھی طرح سے عمل کرنے کی توفیق پتہ فرما ذاکم اللہ خیر قبل